سورہ فاتحہ کی ان تین آیتوں کی الگ الگ تفسیر اور تشریح سمجھنے کے بعد ان تینوں آیتوں پر ایک اور نقطہ نظر سے اور ایک اور زاویے سے ذرا نگاہ ڈالتے ہیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جن بنیادی عقائد کی طرف دعوت دیتا ہے ان میں تین عقائد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے یعنی اسلام ان تین عقائد پر ٹھیک ٹھیک ایمان لانے کا نام ہے ان میں سے ایک عقیدہ ہے توحید اور ایک ہے رسالت اور ایک ہے آخرت توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اس کائنات کا واحد خالق اور مالک اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خدائی میں خریق نہیں یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے دوسرا عقیدہ رسالت ہے رسالت کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں اور ان پر وہی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کے ذریعے وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں اور اس رسالت کا اختتام نبی کریم سرورت عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت و رسالت پر ہوا تیسرا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو ابدی ہوگی ہمیشہ کے لئے ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس میں انسانوں کو اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ کیا جائے گا اچھے اعمال کا بدلہ اچھے ثواب کی صورت میں اور برے اعمال کا بدلہ جہنم اور دوزخ کی سزا کی صورت میں یہ تین اسلام کے بنیادی عقائد اگر سورہ فاتحہ کی ان تین ابتدائی آیتوں پر اچھی طرح غور کیا جائے تو در حقیقت ان میں ان تین بنیادی عقائد کی طرف ایک واضح اشارہ بھی موجود ہے وہ اس طرح کہ پہلی آیت میں توحید کا اشارہ موجود ہے دوسری آیت میں رسالت کا اور تیسری آیت میں آخرت کا پہلی آیت میں سب سے پہلے تو الحمد للہ فرمایا گیا جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور اسی سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ جب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو وہ اسی لیے ہیں کہ وہی تنہا خالق و مالک ہے تمام کائنات کا اگر اس کی خدائی میں کوئی اور معذ اللہ شریک ہوتا تو وہ بھی تعریف کا مستحق ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالی تنہا تعریف کا مستحق ہے اس لیے کہ وہ تنہا خدا ہے وہی معبود ہے اور اس کے ساتھ خدائی میں کوئی اور شریک نہیں پھر اسی کے اندر دوسرا جو لفظ ہے رب العالمین الحمد رب العالمین یعنی وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس میں بھی توحید کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اگر اللہ تبارک تعالی ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے انسانوں کے جہان کبھی جنات کے جہاں کبھی فرشتوں کے جہاں کبھی جماعت کبھی نباتات کبھی ہر چیز کا پروردگار وہ ہے تو پھر عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت میں شریک کرنا کسی طرح بھی معقول بات نہیں ہوگی تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین میں توحید کے عقیدے کی طرف اشارہ بھی ہے اور درقیقت توحید کے عقیدے کی دلیل بھی ہے کہ اللہ سبارک وطالعہ چونکہ تمام کائنات کا پروردگار ہے لہذا تنہا وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں پھر دوسری آیت میں جو اللہ سبارک وطالعہ کی صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے جس کا معنی ہے کہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے اس میں اشارہ ہے رسالت کی طرف اس لیے کہ اللہ تبارک و مطالعہ اگر سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے تو اس رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اندھیرے میں نہ چھوڑے بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جس کے ذریعے انسان یہ سمجھ سکے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے کون سا کام کرنا چاہیے اور کس کام سے بچنا چاہیے اگر اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو پیدا تو کر دیا اور اس بھری ہوئی دنیا کے اندر تن تنہا بیچ دیا اور یہ نہ بتایا کہ اس دنیا میں اس کو کیا کرنا ہے اور کس طرح رہنا ہے کون سا طریقہ رہنے کا بہتر ہے اور کون سا غلط ہے اگر اللہ تبارک وطالعہ یہ ہدایت نہ فرمائے تو یہ اس کی رحمت کا تقاضا نہیں ہے رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے کوئی سلسلہ جاری کرے اور وہی سلسلہ در حقیقت رسالت کا ہے یعنی پیغمبروں کا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نبوبت اور رسالت کو رحمت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے مثلا قرآن کریم میں آیا ہے کہ بہت سے کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا بعض دوسرے پیغمبروں کے بارے میں پچھلی امتوں کے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی انہیں کو کیوں رسول بنایا گیا ہے انہی کو پیغمبری کیوں دی گئی ہے ہم میں سے کسی مشہور آدمی پر ہم میں سے کسی مالدار آدمی پر وہی کیوں نہیں نازل ہوتی ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنایا جاتا تو اس کے جواب میں قرآن کریم نے ایک موقع پر سورہ سعد میں فرمایا رحمت ربک العزیز الحاب یہ آیت ان کے کافروں کے اس قول کے جواب میں ہے کہ انزل ضلع الذکر ممبئی بیننا انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی کیا ہم سب لوگوں میں سے صرف انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے اور انہی کا انتخاب کیا گیا ہے ہمیں کیوں اس وہی کے لیے منتخب نہیں کیا گیا تو اس کے جواب میں اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا ان لوگوں کے پاس ہیں رحمت کے خزانے کہ وہ جس کو چاہیں رحمت کے خزانے دیں اور جس سے چاہیں روک لیں یہاں رحمت کے جو لفظ ہے وہ رسالت کے اور نبوبت کے معنی میں آیا ہے کہ نبوبت کی تقسیم تو اللہ تبارک وطالعہ کا کام ہے یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ تجویز کریں کہ فلاں کو پیغمبر بنایا جائے اور فلاں کو پیغمبر نہ بنایا جائے بالکل یہی مضمون سورہ زخرف میں اسی قسم کے اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا اہم یقسیم نہ رحمت رب بھی نہم قسم نہ بے نہ اور یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب پروردگار کی رحمت یہ تقسیم کریں لوگوں میں مراد یہ ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی تقسیم کرنے والے یہ ہوں اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کس کو پیغمبر نہیں بنانا اور اسی آیت کے آخر میں و رحمت و ربی کا خیر معاون فرمایا گیا کہ جو مال و دولت ہے اس کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور جب مال و دولت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو رحمت کی تقسیم یعنی نبوت کی تقسیم تو بصریف اولا اللہ تبارک و ہی کا کام ہے یہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے اسی طرح سورہ حد میں حضرت نوع شلام کا ذکر آیا ہے وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ ان کن تو مذہبی و آتانی رحمتہ یہاں پر بھی رحمت کا جو لفظ ہے وہ نبوت اور رسالت کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر رحمت کو نبوت اور رسالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و کی رحمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ بندوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً بوقتاً پیغمبر بھیجتا رہے اور ان پر وہی نازل کرتا رہے اور اس وہی کے ذریعے باخبر ہو کر پیغمبر لوگوں کو بتائیں کہ کون سا عمل جائز کون سا ناجائز ہے کس بات سے اللہ تعالی راضی اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے اس لیے الرحمن الرحیم کی آیت میں یہ دوسرا اشارہ پیغمبروں کی رسالت کے بارے میں بھی ہے اور اس سے عقید رسالت کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے اور تیسری جو آیت ہے مالک یوم الدین تو اس میں تو خاص طور پر روز جزا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی روز جزا کا مالک ہے تو اس میں اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت کی طرف واضح نہ صرف اشارہ بلکہ تشریح فرمائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس وقت کے مالک ہوں گے لہٰذا اس آیت میں آخرت کا ذکر بھی ہے اور آخرت کی طرف توجہ بھی چلائی گئی ہے اور انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرے تو ان تین آیتوں میں جو سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدائی تین آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح سے اسلام کے بنیادی تین عقیدوں توحید رسالت اور آخرت تینوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے اور ان کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کیونکہ یہی عقیدے حقیقت سارے دین کی بنیاد ہیں اور انہی کے اوپر تمام اسلام کے احکام گھومتے ہیں اس لیے سورہ فاتحہ کی بالکل ابتداء میں ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ حقیقت پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے اور پورے قرآن کریم کی تمہید بھی ہے